اصل میں یہ صحابہ کرام علیم الدوان کے زمانے سے یہ جاری ہے فرض جماعت سے پڑھتے ہیں تراوی جماعت سے پڑھتے ہیں تو وتر بھی جماعت سے پڑھنی چاہیے یہ رائے کہ کوئی شخص اگر وطر جماعت سے نہ پڑھے تب بھی وطر ہو جائے گی اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ جس نے فرض جماعت سے نہ پڑھے ہوں تو وطر جماعت سے پڑھے یا نہیں سب سے پہلے تو آپ اس پہ غور کیجئے اس نظم پر جب اپنے فرض نماز سے نہیں پڑھی ظاہر آپ کی کوئی ترقی تو نکلیں گی یا نہیں کوئی ترقیاں آپ کی چھوٹیں جب فرض نہیں ملے تو آپ فرض پڑھیں گے تو دو چار تراوی تو آپ کی جائے گی تو اب جب تراوی ختم ہو تو پہلے آپ تراوی پڑھیں گے پوری بیس اس کے بعد وطر پڑھیں گے اقل کا بھی یہی تقاضا اور صاحب بہار شریعت اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہی فتوی دیا کہ فرض اگر جماعت سے نہ پڑھے ہوں تو وطر بھی الگ پڑھے اس میں بہت زیادہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی دن کا فساد ہوتا ہے یا فساد کا مسئلہ نہیں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں حضرت علامہ مولانا رکن الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو الور اسٹیٹ کے رہنے والے تھے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ہاں اثر تھے ان کی کتاب ہے بڑی مشہور زمانے میں چلتی اور اس کے مسائل پر اسپ کا نام ہے رکن الدین تو مولانا رکن الدین صاحب نے یہ فتویٰ کیا کہ فرض اگر جماعت سے نہ پڑے ہوں تو وطر جماعت سے پڑھنے میں نہیں لیکن عام یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نہ پڑے وطر و جماعت سے پڑھ لے تو کوئی حرض نہیں اور ہمارے نزدیک فتو اس قول پر ہے کہ فرض اگر جماعت سے نہیں پڑے تو پتر بھی تنہا پڑے گا